مریض کے متعلق آداب و ہدایات نمبر ایک مریض کو چاہیے کہ وہ حجامہ کو عام طریقہ علاج سے ہٹ کر ایک الگ مستقل اور اعلیٰ طریقہ علاج یعنی مسنون علاج سمجھ کر اختیار کرے نمبر دو اس علاج کو سنت کی برکات حاصل کرنے کے نیت سے اپنائے اور اللہ تعالیٰ پر توقل رکھے نمبر تین اس علاج میں خرچ ہونے والی رقم اور خون کے بارے میں صدقہ کی نیت رکھے نمبر چار دوران حجامہ اول و آخر سات بار درود شریف پڑھ کر سات بار صورت الفاتحہ اور سات بار آیت الکرسی کا ورد کرے نمبر پانچ حجامہ لگوانے کے بعد اپنے خون اور حجامہ کے سامان کو کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے نمبر چھ ہجامہ لگوانے کے دس پندرہ منٹ بعد نیم گرم پانی سے غسل کر لینا چاہیے اور ہجامہ والے مقام پر زیتون کے تیل کی مالش کر لینی چاہیے اگر میسر ہو ورنہ مالش نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں نمبر سات ہجامہ لگانے والے کو اس کی اجرت بھی دینی چاہیے کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو ہجامہ کی اجرت عطا فرمائی تھی نمبر آٹھ ہجامہ خالی پیٹ کرانا چاہیے اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہجامہ یا تو صبح نہار مو کرایا جائے یا پھر کم از کم کھانا کھانے کے چار پانچ گھنٹے بعد کرائے جائے نمبر نو شدید تھکاوٹ کی حالت میں ہجامہ نہ کرایا جائے نمبر دس ہجامہ کرانے سے پہلے یا بعد میں باقدر وسعت خالص صد اللہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے نمبر گیارہ حجامہ کرانے کے فوراً بعد کھانے پینے سے احتراض کریں ایک گھنٹے بعد نرم غذا سے کھانے کی شروعات کریں نمبر بارہ حفاظتی حجامہ مصروم تاریخوں میں لگوانا بہتر ہے البتہ طبی ہجامہ ضرورت کے تحت ممنوع ایام کو چھوڑ کر کسی بھی وقت لگوایا جا سکتا ہے